مشرکوں کو ناؤ پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنی کفر کی گواہی دے کر ان کا تو سب کیا دھورا آکارت ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے